اور بعض اللہ نے فرمایا کہ نہیں سورت الانفال اور صورت توبہ چونکہ ایک صورت ہے تو صحابہ نے فاصلہ تو کر دیا لیکن درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی کہ اگر قیامت آمد میں ایک صورت ہے تو ہم نے کٹھی لکھ دی ہے فاصلہ نہیں لکھا اور اگر یہ دو صورتیں ہیں تو ہم نے الگ الگ تو لکھ دی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 حضرت علی یہ اعلان لے کے چل پڑے ابھی حضرت ابو بکر راستے میں تھے کہ حضرت علی پہنچ گیا ابی بکر سلام کیا ابو بکر نے پوچھا امیر ام امور حضرت ابی بکر نے پوچھا کہ حضرت علی آپ کو اللہ کے نبی نے امیر بنا کے بھیجا ہے امامور اگر امیر بنا کے بھیجا ہے تو یہ سب کچھ آپ سنبھالے میں آپ کتابیں ہوں حضرت علی نے ارض کیا گیا ابی بکر بل مور اللہ کے نبی نے مجھے امیر نہیں بنایا امیر تو آپ رہیں گے میں معمور ہوں لیکن صرف مجھے حکم ملا ہے کہ ان چیزوں کا اعلان جو ہے وہ مکہ میں اور مینا میں اور فاد میں تم نے کرنا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لے آئے جب آپ عرفات میں مینا میں مدلفہ میں مکے میں خطبہ پڑھ لیتے تو فرماتے کہ حضرت علی اب اعلان کرو حضرت علی کھڑے ہو جاتے کہ اللہ خل الجنت اللہ نفسن ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ تو فبل بی تھی آج کے بعد کوئی آدمی بغیر کپڑوں کے قابل کا طواف نہیں کر سکتا اللہ یدخل المشرق نفل المسجد الحرام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 عرض کیا کہ حضور لا لات اس پہ جنازہ نہ پڑھے یہ تو وہ ہے عبداللہ ابن بھائی المنافقین اس نے عہد میں کیا کیا اس نے غزبۂ خیبر کے موقع پہ کیا کیا اس نے خندق کے موقع پہ کیا کیا اس نے سید عائشہ کے عف کے مسئلے میں کیا کیا آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں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 کہ آدمی چاہے حضور پاک کا کمیز جو حضور کے بدن مبارک کو لگا ہو اس سے شان والا کپڑا دنیا میں کون ہو سکتا ہے لیکن اگر اس میں بھی کفن ملے اور آدمی بے ہو تو کوئی فائدہ نہیں دیتا اسی لیے جیسے کوئی خلاف کعبہ لے جائے کوئی لکھا ہوا آیت الکرسی کی چادریں ڈال دے کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ اندر ایمان اور امل سالے نہ ہو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 واپس چلے گئے اسلام نہ لے آئے اے دونوں نے آکر کر ایک رستے میں بستی تھی بنی سلول کی اسی عبداللہ ابن عبی ابن سلول والوں کی سلولیہ بستی تھی جس میں انہوں نے قیام کیا اور خدا کی شان دیکھیں کہ اس عامر کو تو تاؤن نے پکڑ لیا پرات کے آ کر سلولیہ میں ٹھہرا اور تاؤن کی گلٹی نکلی ایک عذاب ہے اللہ معاف کرو تو اس نے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 ان میں ایک ان کے سردار تھے احنف ابن قیس جب یہ قبیلہ مدین منورہ میں پہنچا تو قبیلے والے تو جناب فورن دوڑے سیدھے ادور کی خدمت میں جے نہ یار سول اللہ جے یا رسول اللہ نا یا رسول اللہ اسلام اور اسلام اور ساری باتیں اسلام لے آئے لیکن احنف ابن قیس جو تھے وہ جب مدین منورہ میں اپنے ایک دوست کے مکان پہ گئے وہاں جا کے سامان اتارا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 اچھا یہ قبیلہ بھی اسلام لانے کے لیے آیا لیکن اسلم مدینہ سے باہر رک گیا اس نے کہا میں نہیں جاتا جو اسلام لانے کے لیے آ گئے اسلام لے آئے حضور نے ان کو ہدایا دیئے جائزے دیئے کچھ نہ کچھ چیز دی کیونکہ اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے تمہارے دین میں آتا ہے تو اس کے تعلیف قلب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کچھ مدارات کرو کیونکہ ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے محبتوں میں اضافہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہدیہ قیمتی ہو ہدیہ ہدیہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو ہدایا دیا تو ان نے کہا کہ حضور مسلم بھی آیا تو ہے لیکن وہ ابھی ودی نہیں آیا اس کے لیے بھی ہدیہ دیا آپ نے اس کے لیے بھی دے دی جب یہ کبیلا واپس آیا تو مسلمہ کہنے لگا کہ اچھا اللہ کے نبی نے مجھے بھی ہدیہ دیا میں نے کہا ہاں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 تو صحابہ نے کہا حضور ہمیں تو سمجھ نہیں آیا اس خواب کی تعبیر کیا ہے آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ دو جھوٹے آدمی پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ پاک ان کی قوت کو ختم کر دیں گے جیسے پھونک سے کی تو اڑ گئی ہے وہ بھی اڑ جائیں اور یہ انہی میں سے ایک مسلمت عبد تھا اور ایک اسود انسی تھا امامہ میں پیدا ہوا اور اسود الانسی جو تھا وہ یمن میں پیدا ہوا جنہوں نے نبوت کا دعوی کیا کہ ہم بھی نبی ہیں اور ہم پر بھی اللہ کی واحد اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مقابلہ ہوا اور حسد نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں نے مسلم القذاب کو شکست دی مرتد قتل ہوا اور اس کا فتن نبوت جو تھا وہ ختم ہوا لیکن اسی طرح یہ فتنے پیدا ہوتے رہے ہوتے رہیں گے کیونکہ حضور نے خود فرمایا تھا سلاسو دجالون کزاب تیس جھوٹے پیدا ہوں گے کل یزام نبی اللہ نبی بعدی وہ سب دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں حالانکہ یعنی میرے بات اللہ نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے لا نبی آباد ولا رسول اباد ولا معصوم آباد جیسے آپ کے ہندوستان میں مرزا غلام احمد کا دیا پنجاب میں سیلم کزاب وہاں پیدا ہوا جیسے اس نے بھی یہاں ادعاء نبوت کیا اور پھر وہ قادیان میں پھر جناب پاکستان میں آ پھر ربے میں آگئے اللہ نے بہرحال ان کو ہر جگہ رسوا و ذلیل کیا کہ وہ اب پاکستان سے بھی نکالے گئے اور پوری دنیا کے عالم اسلام کے علماء نے متفق علیہ ان پر قفر کا فتوا دیا اب وہ جناب یہاں سے بھاگ کے پھر لنڈن میں کیونکہ اصل نبی تو انہوں نے بنایا تھا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 اور اس سے حقیقت ہے ابھی ہم جاتے ہیں نا جی بہت سارے لوگ اس دفعہ بھی کچھ صحافی اور کچھ باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایسے ایسا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے دیکھیں وہ پاکستان چھوڑ گئے وہ انڈیا چھوڑ گئے وہ یہاں لنڈن میں آ گئے لیکن اب مولوی لوگ پھر بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو آخر کیا ایسی بات ہے ایسے سوالات ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی بڑا پریشان کرتے ہیں کہ پتہ نہیں مولوی پاگل ہو گئے ہمیں جب تمہارے ملک سے نکل گیا جان جٹ گئی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 اس قبیلے پہ حملہ ہوا تو تائی جو تھے وہ گرفتار ہوئے جس میں حاتم کی بیٹی بھی گرفتار اور یہ وہی بیٹی ہے کہ جب حضور کے سامنے لائی گئی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا قیدی تھی تو حضور نے فرمایا کون ہے انہوں نے کہا دور ہم نے فرمایا اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالو انہوں نے کہا حضور پھر اکافر عورت ہے انہوں نے فرمایا کافر کیا مطلب بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے کافر کی ہو ہندو کی ہو مسلمان کی ہو بیٹی تو بیٹی ہے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 اب اس نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ بھئی کیا فیصلہ کروں کہ انہوں نبی ان ملک ان بادشاہ ہیں آپ نبی ہیں کہتی ایسے ہم جم رہے تھے کہ راستے میں جات امراتن اجوزہ ایک بڑی عورت آئی اس نے کہا کہ اسمایہ محمد حضور میری بات سن وہ کہتی ہیں کہ جناب میں وہ عورت جو ہے بوڑھی عورت ہے بالکل لکڑی پکڑے ہوئے ہیں اور اللہ زو سم گئے اس کی بات سن رہے ہیں سارے صحابہ کھڑے ہیں کوئی ایک گھنٹے تک حضور بات سنتے رہے ادھی کہتا ہے میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے آداب بن آدھات امبیا یہ اللہ کا نبی ہے یہ خلق نبوت ہے کہ ایک بوڑھی عورت کے لیے سارا کافلا روکا ہوا رے گھنٹہ ہو گیا حضور سڑک پہ کھڑے یہ بادشاہوں کی بات نہیں ہو سکتی انہو نبی نبی کہتی ہیں کہ پھر جب ہم پہنچ گئے مدینے میں حضور مجھے اپنے گھر میں دے گئے تو میں نے گھر میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی بچی ہوئی ہے اور ایک چمڑے کا سرانہ پڑا ہے تو مجھے وہاں بھی اندازہ ہوا کہ انہوں نبی لئی ملکن یہ بادشاہ نہیں بادشاہوں کے گھر ایسے نہیں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ عل نے وہ سرانہ مجھے دیا کہا کہ یہ سرانہ لے لو اور اس پر بیٹھ جاؤ تو مہمان ہو تو میں نے کہا کہ نہیں رسول اللہ آپ اس سرحانے پہ بیٹھے حضور نے فرمایا آپ اس سرانے پہ بیٹھے میں نے کہا نہیں حضور آپ کے سامنے میں کیسے سرہانے پہ بیٹھوں حضور نے فرمایا میں حکم دے رہا ہوں تم مہمان ہو تو کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے سرانہ دے دیا میں سرحے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا اور حضور نیچے مٹی پہ بیٹھ تو میں نے کہا انہو نبی من الانبیاء یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں بادشاہ نہیں ہیں میں نے کہا اشد اللہ, اللہ وشد محمد الرسول اللہ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ تم اب بھی دین کسوری پر ہو یہ دین کسوری جو تھا یہ یہودیت کے اور نصرانیت کے درمیان میں ایک نیا دین تھا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 ادی کہتا ہے واللہ میں حیران ہو گیا کہ وہ چیزیں جس کا علم میرے سوا میری بیوی کو نہیں میرے بچے کو نہیں میری اولاد کو نہیں ان کو کیسے پتا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کو اللہ کے نے کے ذریعے خبر دی اور تو کوئی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا تو اسلام لے آئے یہ وہی ادی ابن ہاتھوں میں جن کے بارے میں صحیح حدیثوں میں ذکر ہے کہ جب حضور نے آیت پڑی پڑھی اب تک حضور من دون اللہ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 صحابہ سے کہا کہ ید خلو میں نہاد اس دروازے سے ابھی کچھ دیر بعد ایک بندہ داخل ہوگا جس کے چہرے پر ایسا تمکنت ہے جیسے بادشاہوں کے چہرے پر ہوتی ہے اور اس میں بڑا حلم ہے حوصلہ ہے کچھ دیر گزری تھی عبد اللہ الرجلی حاضر اور انہوں نے جب سنا کہ تمہارے آنے سے پہلے حضور یہ کہہ رہے تھے اس نے بھی فوراً کلمہ پڑا اسی طریقے سے اے قبیلہ تھا آج کا سردار تھا زماں ابن صالبا اور یہ زماں ابن صالبہ جو تھا یہ اپنے دور میں مانا ہوا آدمی تھا کہ کوئی بندہ اس کے سامنے بات کرے وہ فوراً بتا دیتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے یعنی اتنا اس کو اللہ نے کیافے کا علم دیا تھا اتنا وہ آدمی کے نفسیات کو اور آدمی کے چہرے کو اور اس کے اساری وجہ کو یعنی خطوط کو پڑھ کے اندازہ کر کے آپ کو بتا دیتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے سچ کہہ رہا ہے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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے بیٹھے حضور کی خدمت میں اور پوچھا کہ من خلق السماوات محمد خل اکسماوات آسمان کس نے پیدا کیا فرمایا اللہ من خلق الارض زمین کس نے پیدا کی حضور نے فرمایا اللہ کہا نصب الجبال ان پہاڑوں کو زمین پہ کس نے جمایا حضور نے فرمایا اللہ کا نے کہا اک سم کبلا صلی اللہ علیہ وسلم جس خدا نے آسمان بنائے زمین بچھائی پہاڑ جمائے اس خدا کی قسم ادے کر آپ سے پوچھتا ہوں آ اللہ کا اسی خدا نے آپ کو رسول بنا کے بھیجائے حضور نے فرمایا نعم بالکل و الہ الا اللہ الا ان محمد الرسول اللہ نے کہا حضور میں بھی فرق مسلمان اس لیے یعنی مقصد ہے کہ اللہ دبا رکھتا اسی طرح کہتی ہے کہ آرابی حضور کی خدمت میں جنگل کا رہنے والا بدوایا آیا کہنے لگا اکسم قبل خلق السماوات السبع میں اس ذات کی قسم دیتا ہوں آپ کو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 اب ہم نے حضور کی اتباع و ابتدا کرنی ہے کسی ایک صحابی کی اقتبا تو نہیں کرنی صحابی کی اتباع ہم کیوں کرتے ہیں کہ وہ اتباع کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی و صحابی وسیم کسی کسی تو بہرحال یہ زماں ابن سالبہ بھی مسلمان ہو گیا بنو حنیفہ بھی مسلمان ہو گئے بنو عامر بھی مسلمان ہو گئے بنو کیس بھی مسلمان ہو گئے اسی لیے اس سنہ کو اس نو ہجری کو کہا گیا عام البف یہ وہ سال ہے کہ جس میں وفد کے وفت دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اور اسلام لا رہے اب اللہ نے قرآن نازل کیا ایزا جاسل اللہ ولفت فرا تن سید خلو نفی دین اللہ ہی افواجا بحمد ربك انه کا اللہ نے فرمایا جب آ گئی اللہ کی مدد آ گئی فتح اور داخل ہوئے دین میں فوجوں کی فوجیں جب یہ آیت اتری تو حضرت ابن اباس رونے لگ گئے صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے ان نے کہا اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضور کی وفات قریب آ گئی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 کیونکہ مشرقین مکہ میں ایک مصیبت تھی ایک عادت تھی کہ اگر کوئی خاص آرڈر جاری کیا جائے تو یا بادشاہ خود وہ آرڈر نافذ کرے یا اس کا کوئی قریبی رشتے دار نافذ کرے اس لیے علی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کے جا کے اعلان کر دو کہ اللہ خلجنت اللہ نفس المبینہ کہ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ فبل بعید اریا آج کے بعد اللہ کے گھر میں کوئی آدمی بغیر کپڑوں کے طواف نہیں کر سکے کے گا اور حضور نے فرمایا ان نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد ابيهم اور جو مشرک ہے وہ پلید ہے اس کو بھی اللہ کے حرم میں داخل ہونے کا حق نہیں اور اسی طرح حضور نے حکم دیا کہ علی جتنی تواصل جتنی بت جتنی تصویریں ہوں سب کو مٹا دو بلا قبرن مشرفا الا اور قبرستانوں میں جتنی اونچی قبریں ہوں ان کو بھی زمین کے برابر کر دو کوئی اونچی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 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تو بیٹھے ہوئے مسجد نفی میں رو رہے تھے حضرت عثمان گزرے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا کما رہے میں نے دو اونٹ پالے تھے کہ بھئی لکڑیاں لاؤں گا بیچوں گا اور پیسے کٹھے ہوں گے تو بی بی فاطمہ تھے میری شادی پہ خرچ ہوگا حضرت حمزہ نے دونوں اونٹ میرے نظر پہ کر دیے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 تمہارے جن اچھے ہوئے ہیں کہ گے ہم مسلمانوں کو مارنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں فوجی جن کے ذریعے مٹھائی اٹھا لیتے ہیں بیٹھے ہوئے دیہات نے حکم دیا کہ ملتان کا حلوہ لے آؤ بھی چوری لے آؤ یعنی چوری کھلا رہا ہے اچھا حدرت ہے نہ ملتان کا حلوہ جی اٹھا کے جن لے آئے کو اس کے باپ کا تھا جن کے باپ کا تھا وہ حرام نہیں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 حج کرنے کے بعد کنکری مار کے قربانی کر کے سر مڑا کے احرام کھولے گا تو کان ہوگا تبتو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایشوریہ حج میں آ کر عمرہ کرے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے پھر آٹھ دن حجا کو حج کا احرام باندھے اس کو کہتے ہیں تبتو اور حج افراد یہ ہوتا ہے کہ بھئی نیت ہی صرف حج کی کرے اور احرام ہی صرف حج کا باندھے اس کے ساتھ عمرہ نہ ہو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 تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ بھئی اگر تو آپ بکری ساد لائے ہیں پھر تو آپ گران کر سکتے ہیں اگر آپ بکری ساد نہیں لائے ہیں تو پھر آپ تمتو کریں آپ گران کر ہی نہیں سکتے لیکن امام و علیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو بکری لانا سنت ہے یا ذبے کرنا سنت ہے ایک آدمی بکری لے آئے لیکن ذبے نہ کرے پھر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 اور پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حج کران افضل ہے امام احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمتو افضل ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حج مفرد افضل ہے اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی حضور نے تو ایک حج کیا اور مولوی نے حج کی قسمیں بھی بنا لی اور وہ کہتا ہے وہ افضل ہے وہ کہتا ہے وہ افضل ہے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 اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی جانور ساتھ نہ لے آتا تو میں بھی تبدو کرتا اور اگر اللہ نے مجھے پھر نصیب کیا تو میں بھی تبدو کروں گا تو امام محمد نے ہمبل فرماتے ہیں کہ جب حضور زبردستی تبدو کروا رہے اور حضور کی تمنا ہے کہ لولا سکھ تلا دیا اگر میں بھی جانور ساتھ نہ لاتا میں بھی تمتو کرتا تو تمتو افضل ہے اب حج کی دوسری قسم بھی نکل گئی اور امام احمد بن حمبل کے افضل کہنے کی دلیل بھی بن گئی کہ حضور جو فرما رہے ہیں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 اور کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں ہم جنت میں بھی نہیں جاتے چلو وہ کہتے ہیں جی ہم جنت میں بھی نہیں ہوں اللہ کے بندے جنت میں کیوں نہیں جاتے ہمیں کافی ہیں بغداد کی گلیاں ہمیں جنت جانے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں تو بغداد میں بھی جانا چاہیے ہم نے کہا ایسا ذرا دیر کرو ستم کے بعد جانا ایسا نہ ہو کہ جنت تو ملے سو ملے وہ جہاں پہنچائے گا نا تمہیں وہ نہ جہنم ہوگی برتخ میں لٹکتے رہو گے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 ایو بل دن حاضا ایو شہرین حضور نے میں آج کون سا دن ہے حج یوم الوقوف کون سا مہینہ ہے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 کھاتا مسلم پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے یہ کون ہے جی مسلم باقی اس کو پتہ چلتا کوئی نہیں کہ کی اسلام کیا ہے صرف نام ہے کوئی بڑے سے بڑا مسلمان ہے نماز پڑھ لیتا ہے ماشاءاللہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل ولی اللہ ہو گیا نا مکہ شریف میں آ ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں وہ تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرا تو اب آسمان پر پہنچنے کے درمیان ایک دو میٹر کا فاترہ رہ گیا ہے باقی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 اصل بات جو ہے کہ دیکھیں حضور کتنی عزت کے فرمائے جیسے بلد الحرام شہر اللہ الحرام مسجد الحرام یوم الحرام اس کی حرمت اسی طرح ان دما کم وم حرام اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لا فضل خبردار کسی عربی کو اجمی پہ فضیرت نہیں بلال فلا الحبرا اسودہ کسی گورے کو کالے پہ فضیرت نہیں یہ سارے انسریت کی جنگیں ہیں قومیت کی جنگیں ہیں کہ نحن الفلا ونحن نہن ونحن وہ اسلام نے تو ختم کی یہ بت ہیں بت سب سے بڑے بت ہیں یہ قومیت لسانیت وطنیت صوبائیت ان سب کو جب تک نہیں توڑو گے اسلام نہیں آئے گا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 اور ادور نے فرما یاد رکھو کہ قتل امد اگر کوئی کرے گا تو کساس اور شیب ہی کرے گا یا خطا کرے گا تو دیت شیب ہی کا کیا مانا ہوتا ہے کہ ایک آدمی لکڑی باری بندہ مر گیا باری تو ہے نا اس نے ویسے لکڑی کے ساتھ عام طور پہ بندے برتے نہیں ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے شیب امد اس کی دیت کتنی ہوگی فرمایا ایک سو اونٹ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 اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر تیس سماج فرمائیں